مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا کبھی جب, جب, جب مدتوں کے بعد کبھی جب مدتوں کے بعد سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا سام... بہت اچھا کبھی جب مدتوں کے بعد اس, کے بعد <ساهم> اس کا سامنا ہوگا, ہوگا؟, ہوگا سوائے آداب محبت اور آداب تک حاضر <سؤال> نوائیں نہ خطیں آسودہ چہرے <سؤال> دل نشیں رشتے نوائیں نہ خطیں آسودہ چہرے دل نشیں رشتے مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا نوائیں نہ خطیں آسودہ چہرے دل نشیں رشتے مگر ایک شخص اس ماحول میں سوچتا ہوگا ہمارے شوق کے خوشحال ہو چکا ہوگا ہمارے شوق کے آسود wow. ہمارے شوق کے آسود <laughs> خوشحال, <laughs> خوشحال ہونے تک تمہارے آرز ہو گیا سودا ہو چکا ہوگا بید. ابھی ایک شور ہاؤ ہوں سنا سار بانوں نے. आ... بانو نے سار بانوں نے وہ پاگل قافلے کی زد میں پیچھے رہ گیا ہوگا بہت اچھا ابھی باہر. ایک چور ہاؤ سنائے باہر. باہر. سنائے باہر. سار بانوں نے وہ پاگل قافلے کی زد میں پیچھے رہ, با رہ گیا ہوگا با با شب وہ دیوانہ نہیں آیا شب ن شب ہے شب وہ دیوانہ ابھی تک ہر نہیں آیا میں کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا ہوگا وہ دیوانہ ابھی تک گھر با نہیں آیا کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چڑھ گیا